مکام مقدش مقدشا... اس وقت ہماری دائیں طرف جو دریا ہے یہ دریا دجلہ ہے یہ وہی دریا ہے جہاں سے غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بارہ سال پرانی بارات جو تھی جو ڈوب چکی تھی اس کشتی کو نکالا تھا اور داد جو ہے یہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے بعد اسلام کا مرکز تھا مزارات کے قریب آگے ہیں اور یہ ایک احاطہ ہے جہاں بہت سارے مزارات ہیں لوک یہ مق حضرت عیوشا بن بی نون علا نبین ابالث رات نے ایک کمی عرصے تک اصلاح کی لوگوں کی تربیت فرمائی اور پھر ایک سو چھبیس سال کی عمر میں آپ نے مثال فرمایا مقا مقامات مک مکاں لو سے جو میم کر اہل سنت کا ہے بیڑا پار بے نجم ہے اور ناؤ ہے اتر بے حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اللہ کی السلام علیکم یا والا بھائی نبی پاک علیہ خلاط السلام کی سنت مبارکہ ہے جب قبرستان کے قریب سے گزرتے تو یہ دعا پڑھتے اس دعا میں بھی ہمارے لیے بڑا شاندار مسئلہ ہے اس کا مطلب سوچیں السلام علیکم یا یہ اہل القبور اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو تمہیں سلام ہو اور تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں واقعی قبرستان سے گزر کر اگر ہمیں یہ خیال آ جائے کہ یہ قبریں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ ان قریب ہمارا بھی یہی ٹھکانا ہوگا کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے اور دوسری بات جو بڑی خوبصورت بات ہے اور عقلمند امید ہے کہ اس کو جلدی سمجھ لیں گے جب قبر والوں کو نبی پاک علیہ صلاق السلام کی یہ سنت ہے کہ یا اہل القبور میرے آکا فرمائیں اور ہمیں بھی یہ سنت کے مطابق دعا پڑھنے کی تعداد تلقین ہے ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ قبرستان کے قریب سے گزرے تو یہ دعا پڑھیں تو عام مسلمانوں کی قبروں پر یا اہل القبور اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو انبیاء اولیا اور صحابہ کو ان کو یا کے ساتھ کیوں نہیں سکتے امید ہے کہ بات اور آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی آئیے چلتے ہیں بزرگوں کی بار مکام مق دشا مکام مقدس او ہوں سے شہ جو گن سنتے تارے بیڑا پار اصحبو حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی موقع نو سے جو, سے جو سب اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین الحمدللہ ہماری خوش بختیوں کے مہاراج ہے ہر گزرنے والا لمحہ کسی ایک عظیم ہستی کے قدموں میں حاضری کا موقع ملتا ہے جس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے جس نسب جس شدرے سے ہمارا تعلق ہے کروڑوں قادری اس وقت ہو سکتا ہے مدری چنل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہوں الحمدللہ امیر علیہ سنت کے مریدین دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں سب کے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ آج ہم اپنے سلسلے کے دو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں وہ کون سے بزرگ ہیں پہلے آئیے وہ شیر پڑھتے ہیں جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں بہت سو کو زبانی بھی یاد ہوگا آج اس شیر کا معنی بھی بتانا ہے اور کن او کی طرف اس شیر میں اشارہ ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے مل کر سب پڑھیں گے بہ سری مارو پو بے خود سری بہر رے سری پو سری بے خود سری جے حق میں گر دے با صفا کے واسطے جن دے حق میں دے با دے یہ کس معروف کا تذکرہ ہے یہ کس سری کا تذکرہ ہے یہ کس جنید کا تذکرہ ہے سبحان اللہ ایک ہی شیر میں ہمارے سلسلے کے تین بزرگوں کا خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا گیا پہلے اس شعر کا مفہوم کیا ہے یا اللہ عز و جل مجھے سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے کفیل نیکی اور بھلائی فرما بہر معروف و سری اشفر اور حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ کا واسطہ مجھے آجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے سیدنا جنید بغدادی کا واسطہ مجھے اپنے لشکر میں شامل فرما لے کیا خوبصورت دعائیں ہیں تو آج سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے جو عظیم خلیفہ ہیں حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی کے ہم قدموں میں حاضر ہیں اور آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام سر الدین اور کنیت ابو الحسن ہے اور آپ سری سکتی کے نام سے مشہور ہیں آپ کے والد گرامی کا نام حضرت مغلس رحمت اللہ تعالی تھا آپ کی پیدائش ایک سو پچپن سن ہجنی میں بغداد شریف میں ہوئی یعنی کتنا یہ پرانے بزرگ ہیں آج ہم تقریباً چودہ میں اگر ہیں تو کم و بیش میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پونے تیرہ سو سال پرانے یہ بزرگ ہیں جو آج ہم دن کے قدموں میں حاضر ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں شاید بہت سارے مدری چر کے ناظرین کو یہ رشتہ نہ پتا ہو کہ حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا جنید بغدادی کے درمیان کیا رشتہ تھا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے مامو ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے پیر بھی ہیں یعنی حضرت جنید بغدادی ان کے بھانجے ہیں اور حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی کے مرید بھی ہیں ایک بار حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا کوئی مرید بھی اپنے پیر سے آگے بڑھ سکتا ہے مرتبے کے اندر تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جنید میرا مرید ہے مگر مرتبے میں یہ مجھ سے آگے ہے تو یہ وہ بزرگوں کی باتیں ہیں یہ وہ بزرگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا آج ان بزرگوں کا تذکرہ بھی آپ کو سنانا ہے ان کی کرامتیں بھی سنانی ہیں اللہ نے کس مرتبے پر انہیں فائد رکھا حضرت ساری سختی رحمت اللہ تعالی سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ابتدائے حال طریقت سے کچھ آگاہ فرمائے آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی آپ اس مرتبے پر کیسے پہنچے تو آپ کا کہنا ہے کہ ایک روز حضرت حبیب رائی رحمت اللہ تعالی کا گزر میری دکان سے ہوا میں نے انہیں روٹی کے ٹکڑے تقسیم کیے تاکہ وہ پکرا میں تقسیم کر دیں اس وقت انہوں نے مجھے یہ دعا دی خدا تجھے نیکی کی توفیق دے اسی دن سے اپنی دنیا کو سوارنے کا خیال میرے دل سے جاتا رہا آپ حضرت معروف کرخی کے مرید اور خلیفہ ہیں اور انہی سے علوم نے ظاہر اور باطن میں اختصاب فرمایا اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا آپ کی دکاندار تھے آپ آپ گری پڑی چیزیں جو کباڑ کا کام ہوتا ہے سکتی کہتے ہیں جس کو آپ کہیں کباڑ کا کام کرنے والا یا پرانے چیزوں کو بیچنے والا آپ کا نارملی یہ کام تھا لیکن آپ کی دکان پر جب ایک اللہ والے آئے تو آپ نے ان کا احترام کیا ادب کیا توحفہ پیش کیا ایک دعا لی ایک نگاہ پڑی اللہ نے سری سکتی رحمت اللہ تعالی لے بنا دیا آپ اسرار و رموز کے جاننے والے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اولیاء کرام کی فہرست میں بڑا اونچا مقام حضرت سری سکتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا خاجہ خواجگان خاجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی کی زندگی میں بھی جو ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا آپ تو اپنے باغ کی رکھوالی کرنے والے ایک نوجوان تھے مگر حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے باغ میں آئے تھے آپ نے ادب سے انہیں بٹھایا خزور کا خوشا پیش کیا اور آپ نے ان کی خدمت کی حضرت ابراہیم کندوزی نے دعا سے بھی نوازا اپنی جھولی میں سے ایک ٹکڑا نکال کر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو عطا فرما دیا معین الدین جو ہیں وہ غریب نواز بن گئے اللہ کے ولی کی نگاہ پڑتی ہے تو مرتبہ کہاں پہنچ جاتا ہے یہ شعر سنا تو ہے آج ذاتتی تصویر ہمارے سامنے موجود ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو اے میرے دیکھیے اسلامی بھائیوں بالخصوص نوجوان مجھے سن رہے ہیں سب کے لیے مدنی پھول ہے نوجوانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے بزرگوں کا ادب کریں ہمیں ہمارے سامنے اگر کوئی ہم سے بڑی عمر کا شخص آ جائے اس سے ادب سے پیش آئے <تصفح> نہ دیکھیں کہ اس کا ظاہری مرتبہ حلیہ کیسا ہے پیسے کتنے ہیں سٹیٹس کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک نے اپنے اولیا کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب ہمیں ادب کا دامن تھامے رہنا ہے بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی کی کیا کیا کرامتیں ہیں سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شرابی کو دیکھا کہ جو نشے کی حالت میں مدوش پڑا ہوا تھا اسے اور نشے ہی کی حالت میں اللہ اللہ بھی کہہ رہا تھا آپ نے اس کا منہ پانی سے صاف کیا اور فرمایا کہ اس بے خبر کو خبر دو کہ کس پاک ذات کا نام ناپاک منہ سے لے رہا ہے آپ کے جانے کے بعد شرابی ہوش میں آیا اور لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کی حالت میں زمانے کے ولی حضرت سری سکتی رحمت اللہ تشریف لائے تھے اور تمہارا منہ دھو کر چلے گئے شرابی یہ سن کر بہت ہی شرمندہ ہوا شرم و ندامت سے رونے لگا اور اپنے نفس کو ملامت کر کے کہنے لگا اے بے شرم اب تو حضرت سری سکتی کو کس طرح منہ دکھائے گا وہ تم کو اس حالت میں دیکھ کر چلے گئے ہیں خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے رات میں سری سکتی رحمت اللہ تعالی نے ایک ندائے غیبی سنی کہ اے سری سکتی تم نے ہمارے لیے شرابی کا منہ ہویا تھا ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے اور جب حضرت نماز نماز تحجد پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں ذرا غور کیجیے گا لک ایٹ دا ریولیوشن تبدیلی دیکھے شام کو یہ کام ہوا ہے رات اس نے توبہ کی ہے آپ تحجد پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو شرابی جو ہے وہ مسجد میں تحجد ادا کر رہا ہے آپ نے اس شرابی سے کہا کہ تمہارے اندر یہ انقلاب کیسے آیا تو اس سے جواب دیا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو بتا دیا ہے گویا گ شرابی جو ہے توبہ کر کے وہ بھی ولایات کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی یہ مقام پا لیتا ہے کہ دلوں کے حال جان رہا ہے یہ بزرگوں کی صحبت ہے یہ بزرگوں کی نگاہ ہے اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں ہم بغداد معاللہ میں موجود ہیں غصے بات کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ چور آیا تھا چوری کرنے آیا تھا آپ نے اس کو اب آج ایک دل کو بڑی تسلی بھی ہے کہ ہم ان درباروں میں آئے ہیں جو شرابی کو بلی بنا دیتے ہیں جو چور کو کتب اور عبدال بنا دیتے ہیں ہم بھی تو ان کے غلام ہیں ہم بھی تو ساری زندگی ان کا نام لیتے رہے ہیں ہم ان کے سلسلے میں بھی شامل ہیں ہم پر بھی نگاہ ضرور ہوگی ہم پر بھی یہ کرم نوازی فرمائیں گے ہمیں بھی اپنی برکتوں سے نوازیں گے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم بھی اپنے دل میں اللہ نے چاہ ایک انقلاب پائیں گے اللہ نے چاہ ہم بھی گناہوں سے بچ کر اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور ان بزرگوں کے دربار پر آنے کی نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اللہ کے قریب ہیں ہمیں امید ہے کہ ان کے قدموں کی برکت سے ہم پر بھی بارش نور ہوگی ہم پر بھی فیض کی برسات ہوگی یاد رہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ مرتبہ کتنا بڑا ہوگا مگر آپ کی جو ارشادات ہیں وہ وہ بڑے عجیب و غریب ہیں آپ کہتے ہیں انکساری دیکھیں کہ میں ہر روز آئینہ دیکھتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ सिया تو نہیں ہو گیا آپ ذرا غور کریں میرے इस्लामी اسلامی بھائیوں یہ اللہ والے اتنا ڈرتے اللہ سے جو گناہ نہیں کرتے پھر بھی ڈرتے اور ہم گناہ کر کر کے پھر بھی دلیری کی زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی دل میں خوف نہیں ہے اے میرے بچو اسلامی بھائیوں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کی سیرت کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور اپنی زندگی پر عمل بھی کرنا چاہیے آپ کامی بھائیوں کہ آپ رحمت اللہ تعالی اللہ کے ان عظیم بزرگوں میں سے ہیں جو آجی اور کا جن کی فرامین سنے تو اکلے حیران ہو جاتی ہے آپ رحمت اللہ تعالی اللہ کا آخری وقت آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ سن لیتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی اللہ کے جب وسیعت آپ کی تھی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سری سکتی رحمت اللہ تعالی اللہ بیمار ہو گئے تو میں آپ کی عیادت کو گیا آپ کے پاس ہی پنکھا پڑا ہوا تھا میں نے اسے اٹھا لیا اور اسے جلنے لگا یعنی ہوا دینے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا جنید اسے رکھ دو کیونکہ آگ ہوا سے زیادہ تیز اور روشن ہو جاتی ہے یعنی دل میں عشق رسول کی ایک ایسی آگ تھی ایک ایسا خوف خدا کی آگ سے وہ دل جل رہا تھا کہ پنکھا جلتے ہو جنید تو اس سے آگ اور بڑھ جاتی ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے کی کہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہے آخری وقت ہے اللہ کے ولی کا جملہ سنیے گا حضرت بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت سری سکتی کہتے ہیں عبد المملوک لا يقدرو علا شئی یعنی وہ غلام جسے کسی کام کا اختیار نہیں ہوتا یعنی اللہ والے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں اور انکساری کیا کرتے ہیں آپ سے ارد کی گئی کہ حضور کچھ بصیت فرمائیں تو آپ نے ارشاد فرمایا مخلوق کی صحبت کی وجہ سے خالق عزوجل سے غافل نہ ہونا آپ کا انتقال تیرہ رمضان المبارک دو سو ترپن سے نہیں جری منگل کا دن تھا صبح صابق کے وقت اٹھانوے برس کی عمر میں ہوا اور آپ کا مزار بغداد معلہ میں مر خلائق ہے الزبدل کی بارگاہ میں دعا ہے ہم گناہگاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرمائے حضرت سقطی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا ہم سب کو صدقہ رسی فرمائے اور وہ جو شیر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں ایک بار پھر اختتام پر پڑھتے ہیں کہ اللہ ان بزرگوں کے صدقے یہ تمام برکتیں ہمیں عطا فرمائے بہ رے مارو پو سری مارو فد سری بہ رے مارو پو سری مارو فد سری چنل دیکھتے رہیے مزید بزرگوں کی ہاذ بارگاہ میں حاضری کے مناظر بھی آپ دیکھیں گے اور ان کی سیرت انہی کے قدموں سے سنتے رہیں گے اب وقت ہے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں میں حاضری دینے کا سلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہرے مارو پاسری ماروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے جند حق میں گن گنج بسفا کے بھ مدری کے ناظرین الحمدللہ عراق کے مقدس کی حاضریوں کا سلسلہ جاری ہے مختلف مزارات اولیاء کے ساتھ ساتھ الحمدللہ للہ مزارات اولیا کی زیارت بھی ہو رہی ہے علماء کرام کی زیارتیں بھی نصیب ہو رہی ہیں مختلف شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ الحاج حاج رضا قادری صاحب سے کل رات بھی ملاقات ہوئی بڑا ہمارا ایک سفر بغداد میں ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے اور الحمدللہ للہ آج پھر بغداد معلوم میں مبارک مزارات پر حاضری کا شرف ملایا تو یہ جو شعر ابھی ہم نے پڑھا اس دوران ویزبھائی تشریف لے آئے تو کیا ہی اچھا ہو کہ بھائی کے ساتھ مل کر کا یہ شعر مل کے پڑھ لیتے شکریہ شکریہ اکیس سال پہلے ہماری حاضری ہوئی تھی اکیس سال پہلے اور یہی مہینہ جنوری کا تھا ہمارا یہ الحمدللہ نصیبہ ہے کہ آج ان کے تمام حاضر ہے کل الحمد مجھے امیر لسند کا ایک میسج ملا تو انہوں نے مجھے خاص طاقت کی میرا نام لے کر سلامت کرنا اور ہر جگہ پر یاد رکھنا تو الحمدللہ میں نے یہاں بھی نام لے کے سلامت کیا اور دعائیں بھی کی ہیں لدایا ان کا سلامت فرمائے آئیے ان دو ہستیوں کا واسطہ دیتے ہوئے اور ان کے بھی مرشد کا واسطہ دیتے واہ ہوئے واہ کہ جہاں سے ہم ابھی ہو کے آئے سرجنا معروف ترخی ردی اللہ تعالیٰ ان کا واسطہ دے کر اعلی الگ کا شعر پڑھتے ہیں بے مارو پو سری معروف دے بے خود سری بے رو پو سری مارو بے خود سری جند حق میں گل دے باس صفا کے جند حق میں گل جنے دے با صف کے باس یا اللہ یا رب کریم تمام کی آدھی قبول ہوگی ہمارے ابی لسنت کی عمر میں یا اللہ درازیتہ فرما دراز فرما ان کا سایہ سلامت فرمائیں تمام ہی علما کرام کا سایہ سلامت فرمائیں یا رب کریم ہمیں ہر حال میں رب کریم تیرا شاکر بندن بننے کی فرمائیں آپس میں محبتیں پیار اتحاد کا فرمائیں دلوں سے بغض کی حسد نکالنے کی تفیعت ایک کر دے پڑھ دے گا ایک کر دے ایک کر دے وہ اعلی کا یہ شعر ہے میرے شبلی شعر حق دنیا دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک اب دے واحد میریا کے باعث اللہ تمام کو سلامت رکھے آپ کے مدنی جلد کو سلامت رکھے امید اللہ تعالیٰستان اللہ کو سلامت رکھے بہرے مرو سری معروف دے بے خود سری جند حق میں جنے دے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائیوں وہ عظیم ہستی وہ عظیم نام جس کی بات جب تک نہ ہو اولیاء کرام کا تذکرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اگر اولیاء کرام کے نام لکھے جائیں اولیاء کرام کی صفات لکھی جائیں اولیاء کرام کی کیٹیگریز بیان کی جائیں تو جب تک اس ہستی کا نام نہ لیا جائے بات مکمل نہیں ہوتی آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے میری مراد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے. ویسے بھی ان سے بڑی محبت اور بڑی انسیت ہے کیوں کہ ہم ان کے سلسلے میں ہیں ان کا نام بار بار لیتے ہیں ان کے وسیلے سے دعائیں اپنے شجرے میں کرتے ہیں اور ان کی جو سیرت پڑھتے ہیں تو اس سیرت بھی بڑی انوکھی اور بڑی نرالی ہے اللہ نے بڑا خاص انہیں مقام عطا فرمایا اور اس وقت دل کی کیفیت بھی کچھ عجیب سی ہے کہ ایک ایسے دربار میں ایسی ہستی کے قدموں میں موجود ہیں ہمارا یقین ہے کہ ان کی قبر منور پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو بندہ اس کے قریب پہنچ جائے تو کچھ چھینتے امید ہے کہ ہم پر بھی برف جائیں گے اپنے در پر آنے والوں کو یہ سخی کبھی خالی نہیں لوٹایا کرتے تو جب اتنے دور سے ان کے مرید ان کے چاہنے والے ان کے قدموں میں آئے ہیں تو ہمیں بڑی امید ہے کیسے خالی لوٹائے جائیں گے ضرور جھولیاں بھری جائیں گی ضرور مصیبتیں دور ہوں گی اور ضرور جو تمنائیں لے کر آئے ہیں اللہ کی رحمت سے پوری ہوں گی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا پہلے کچھ تعارف بیان کرتا ہوں حضرت سیدر جنید بغدادی رحمتہ اللہ تعالی کی ولادت مبارکہ تقریباً دو ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی آپ کا نام جنید نسبت بغدادی کنیت ابو القاسم اور کیسے کیسے القابات سے دنیا نے کے والد حضرت سیدنا محمد بن جنید شیشے کی تجارت کرتے تھے اور نہاوند کے رہنے والے تھے حضرت جنید رحمتہ اللہ تعالیٰ شروع میں آئینے کی تجارت کرتے تھے اور اس وقت آپ کا معمول تھا کہ بلا ناغا اپنی دکان پر تشریف لے جاتے اور پردہ گرا کر چار سو رقط نفل ادا فرمایا کرتے بہت سارے دکاندار بہت سارے کاروباری افراد مجھے سن رہے ہوں گے دکان پر جا کر بھی چار سو نفل ادا کرنے ہیں اور ہمارے کئی ایسے مسلمان ہیں جو دکان پر جا کر فرد نماز بھی قضا کر دیتے کیا تے کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں کام کاج کا ٹائم ہوتا ہے رات کو آ کر قضا کر لیتا ہوں نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہاں شاید بہت سارے مدنی چلے کے ناظرین کو نہیں پتا احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہ ہے وہ مسجد ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے اگر بازار میں جائیں تو اب وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ناپسندیدہ کیوں ہے علماء نے اس کی شرح بیان کی وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں ملاوٹ کی جاتی ہے وہاں دھوکہ دیا جاتا ہے بعض اوقات بدنی گاہی کے معاملات ہوتے ہیں تو کاروبار ضرور کیجئے مگر حلال کیجئے سچا کیجئے اور دورانے کاروبار بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نمازوں کی پابندی کیجئے ممکن ہو تو اپنی دکان پر بیٹھ کر بھی تلاوت قرآن کر سکتے ہیں ہم بکرو اثکار کر سکتے ہیں دکان پر پردہ گرا کر چار سو نوافل جو ہے ادا کیا کرتے خود فرماتے ہیں میرے نیچے اسلامی بھائیوں کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ تیس سال تک عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کیا کرتے اے جنید بغدادی رقمت اللہ تعالی اور اولیاء کرام کے چاہنے والوں تیس سال تک ساری رات ذکر اللہ اور عشاء کے مضوع سے فجر ادا کی جا رہی ہے اور ہمارے بہت سارے مسلمانوں کی عشاء بھی قضا ہو جاتی ہے فجر بھی قضا ہو جاتی ہے رات گزرتی ہے مصروفیت میں اللہ اللہ میں نہیں فلموں ڈراموں میں تاش کی گڈیوں میں کیسی نوز اور کلبز میں غور کیجئے ہم کدھر راتیں گزار رہے ہیں آج ان کے بازار پر آئے ہیں تو یہ سیکھیں نا کہ اللہ والے کس طرح راتیں گزارتے تھے اے میرے بچے اسلامی بھائی آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں بیس برس تک تکبیر میرے مجھ سے پوت نہیں ہوئی اور نماز میں اگر دنیا کا خیال آ جاتا تو میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرتا تھا اور بہشت اور آخرت کا خیال آتا تو میں سجدہ سہو ادا کرتا یعنی گویا یہ اللہ کی یاد میں گم ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اور کوئی خیال دل میں گوارا نہ تھا اور ایک آج ہماری نمازیں ہیں کہ کاروبار کے خیالات بھی ہیں دنیا کے خیالات بھی ہیں تقبیر اولا تو دور کی بات ہے جماعت کی پابندی بھی نہیں ہے اے اولیا کرام کے چاہنے والوں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سے انہی کی سیرت بیان کرتے ہوئے آپ کو عرض کر رہا ہوں آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ شاء آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی حتل مقدور با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس سے پہلے کہ آپ کی سیرت پر مزید آگے بڑھا جائے آپ کی زندگی کا ایک بڑا عجیب و غریب پہلو کتابوں میں ملتا ہے اور واقعہ کیا تھا کہ آپ کیسے اس مرتبہ پہنچے یقیناً اس واقعے پر کچھ مورخین کا اختلاف بھی ہے مگر کچھ مورخین نے اس واقعے کی تصدیق بھی کی ہے کہ آپ توبہ سے پہلے آپ ایک پہلوان تھے اور کشتی لڑا کرتے تھے آپ کی پہلوانی کا شوہرا تھا جس طرح آج ہمارے یہاں ہیوی ویٹ چیمپئن ہوتے ہیں بڑی بڑی ریسلنگ ہوتی ہیں تو آپ بادشاہ کے بڑے مقرب تھے اس زمانے کے کیونکہ آپ اس کے دربار کے سب سے بڑے پہلوان تھے تو بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ تعالی کو جو مقابلے میں ہرائے گا اسے وہ بہت زیادہ انعام دیا جائے گا لیکن کوئی پہلوان ہمت نہیں کرتا تھا تو ایک بڑے دبلے پتلے سی شخصیت ایک دبلا پتلا سا نوجوان اس نے چیلنج کر دیا کہ میں جنید بغدادی سے لڑائی لڑوں گا لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا ایک طرف زمانے کا پہلوان ایک طرف یہ کمزور سا نوجوان پورے شہر میں شہرا ہو گیا کہ جنید بغدادی کو کسی نے چیلنج کر دیا ہے لوگ جمع ہو گئے حضرت جنید جو تھے پہلوان تھے اب اپنی پہلوانی کے مناظر اور مظاہرہ کرنے کے لیے اس رنگ میں آ گئے وہ نوجوان سامنے آ کر قریب آ کر کہتا ہے اے جنید میں سید زادہ ہوں گھر میں خانے کو کچھ نہیں ہے بچے میرے بھوکے ہیں اے جنید آج ہار کی ذلت برداشت کر لو آج مجھے جتوا دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بروز قیامت میرے نانا جان سے تمہارے سر پر عزت کا تاج پہناؤں گا کچھ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے سید زادوں کی تعظیم ان کے دل میں تھی پہلوان ضرور تھے مگر عاشق رسول بھی تھے دنیا دار ضرور تھے مگر دل میں اہل بیت کی محبت تھی جب کانوں نے یہ سنا کہ ایک طرف تو زمانے کی عزت ہے ایک طرف تو شہر میں میرا نام ہے کہ مجھ سے بڑا پہلوان کوئی نہیں آج اس کمزور سے نوجوان سے ہار گیا تو دنیا کیا کہے گی مزاق آیا جائے گا مگر شہزادے کے سید زاد کے وہ الفاظ کانوں میں رس گول رہے تھے جنید میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بروز قیامت اپنے نانا جان سے تمہارے سر پر عزت کا تاج سجواؤں گا اب یہ جب سننا تھا حضرت جنید بغدادی بالکل بغیر کسی یوں پیچ کے اس سید زادے کے سامنے چت ہو گئے پورے زمانے نے سید زادے کو کاندھے پر اٹھا لیا کہ اس نے جنید کو ہرا دیا نوجوان تو بڑا کمزور ہے مگر زمانے کے پہلوان کو ہرا دیا مگر جنید کی زبان پر جنید کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی ایک عجیب سی تمانیت تھی ایک عجیب سا سکون تھا ارے ہارنے کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں مگر جنید نے ہار مان کر بھی ایک بہت بڑی جیت حاصل کر لی تھی دل بڑا پرسکون تھا کہ آج کسی نے زمین کو زمین پر میری پشت لگائی ہے تو کوئی اور نہیں میرے آقا کی آل کا ایک شہزادہ ہے سبحان اللہ اے میرے بچے اسلامی بھائیوں حضرت جنید رات کو سوتے ہیں کوئی منہ نہیں لگا رہا کوئی حضرت جنید بغدادی کو قریب نہیں لا رہا ہار کی باتیں ہو رہی ہیں حضرت جنید بغدادی پھر بھی پرسکون ہے رات جا کر سب سوتے ہیں تو خواب میں کچھ اس طرح کی ندا آتی ہے اے جنید تم نے ہمارے شہزادے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے آج سے ہم تمہیں وہ عزت اتا کرتے ہیں کہ زمانہ تمہیں اور تمہاری عزت کرے گا اور آپ کو اسی رات ولایت عطا کر دی گئی اور صبح ہونے کی دیر تھی پورے بغداد میں آپ کی ولایت کا شوہرا ہو گیا آپ کی زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پھر اللہ نے آپ کو وہ عروج عطا کیا کہ آج اس در پر بڑے بڑے پہلوان آتے ہوں گے بڑے بڑے بادشاہ آتے ہوں گے بڑے بڑے عمرا آتے ہیں جن کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں مگر وہ حضرت جنید بغدادی کے جب دربار میں آتے ہیں ان کے سر جھک جاتے ہیں ان کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت شیر رہنا آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گر جاتے ہیں, سبھل جاتے ہیں حضرت جلید اللہ سبارک و تعالی کے حبیب اللہ کی آل کی خوشی میں گویا یہ ہار برداشت کی اللہ نے یہ ولایت کا تاج انہیں عطا فرما دیا حضرت جلید بغدادی رحمت اللہ تعالی لے کی زندگی کے بہتو بڑے درالے ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی لے آپ سے بڑی محبت کرتے آپ کے پیر مرشد بھی ہیں حضرت سری رحمت اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کبھی کا درجہ بھی مراتب میں وہ مجھ سے زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ آپ کا بیان آپ کا واس پتہ کیسا تھا مدنی کے ناظرین جب آپ واس فرماتے تو ایک بار آپ نے بیان کیا چالیس افراد موجود تھے بائیس پر غشی ساری ہو گئی اٹھارہ کا انتقال ہو گیا یعنی آپ کے بیان میں جنازے اٹھ جاتے تھے یہ آپ کا مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی اپنے ایک مرید سے خاص محبت فرماتے لوگوں نے کہا آپ ایک ہی مرید پر توجہ کیوں فرماتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی نے کیا کہا کہ یہ مرید جو ہے ادب و عقل میں تم سب سے فائق ہے تم نہیں جانتے اس کا مرتبہ کیا ہے کہا چلو میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں سارے مریدوں کو آپ نے ایک ایک مرغی عطا کی فرمایا جاؤ ادھر جا کر اس مرغیوں کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد سارے مرید آئے مرغی زبا کر کے لائے تھے مگر وہ خاص مرید کہتا ہے حضور میں جس جگہ پہنچا بڑے مقامات تلاش کیے مگر کوئی ایسی جگہ نہ پائی جہاں اللہ کو دیکھنے والا نہ پایا حضرت جنید رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم لوگوں نے سن لیا یہ اس کا خاص وسط ہے اس لیے میں سے بہت چاہتا ہوں آپ رحمت اللہ تعالی کا وصال ستائیس رجب المرجب دو سو ستانوے سے ہجری یا دو سو اٹھانوے سے ہجری کو ہوا اور آپ کا مزار بغداد میں مر جائے خلائق ہے اللہ تبارک وطالعہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی قبر منور پر کروڑوں انواروں کی بارش برسائے فریز و برکات سے مالا مال فرمائے اب ان دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں جب ہم نے حاضری دی اس وقت اجتماعی دعا کی گئی تھی آئیے مدنی چن کے ناظرین آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں اور مدنی چل دیکھتے رہیے ان اللہ مزید مقدس مقامات کی حاضری آپ کو بھی کرواتے چلے جائیں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے رب کریم ہم گناہ کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما آمی. اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں اس مبارک جگہ پر آ کر تیرے بار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں ہم سب کے تمام سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمی. ہماری ہمارے والدین کی نبی پاک علی سرات کی ساری امت کی بخشش فرما آمی. اے رب کریم جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما آمی. بے روزگاروں کو اس حلال عطا فرما اے رب کریم اے رب کریم جو جس پریشانی میں ہے تو نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے اے اللہ آج ان مبارک ہستیوں کے قدموں میں حاضر ہیں ان کا واسطہ ہم سب کی بگڑی بنا دے ہم سب کے کام سوار دے ہم سب کے بگڑے کام سدھار دے اے رب کریم بطر عزیز پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما عراق شام افغانستان اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا غیب سے ان کی مدد فرما اے اللہ ان سب کے لیے آسانی آتا فرما اللہ رب یسر وَلَا علينا بالخير يا علی وبك نستعين یا الله تعالى تعلیٰ خیر خلقی محمد والی اجمائین رسمتی بہر معروف معروف دے بے خود شری جق میں دے بسف بس